الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر نعوذ بالله شرور ينفصنا ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فلا مضل نحو من يضل فلا هدي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن محمدا عزه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتق الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها توجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السمين عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ولقد قلقنا الإمسان ونعلم ما توثبث به نصره ونحن أطرب إليه من حبل الوريد كذية لقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غسلة من هذا فكشفنا عنك غطار فتبصرك اليوم حديد فقال قريبه هذا ما لدي عتيد ألقيه في تهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لا ناصر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال لاعيد قال لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما أنا بظلم للعبيد وقال عز وجل ان الله لا يغفر ويعشر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد اختار اثما عظيما وقال عز وجل في موضع آخر ومن يشرك بالله فقد ضلل ولا اله بعيد حاضرين جماعه اخو خدام شيم خواتي الاسلام گوشت جميعا आपके सामने तौहीद के सिलसिले में बहुत सारी बातें रखी محمد صلى الله عليه وسلم اس دنیا میں مبوض کیے گئے توحید کی خاطر آپ ہی نہیں بلکہ انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا یہ سارے ہی انبیا دنیا میں عقیدۂ توحید کو پھیلانے کے لیے آئے تھے شرک کو اس کے تمام اسباب وسائل ذرائع اور اس کے تمام صورتوں اور شکلوں کے ساتھ ختم کرنے کے لیے آئے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مفاہمت مصالحت یا مذاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا مشرقین کے کسی ایسے مطالبے کو کبھی منظور نہیں کیا جس میں اللہ تعالی کا جو بنیادی حق توحید ہے اس پر حرف آتا ہو آپ نے کبھی شرف سے مصالحت نہ کی شرف سے مفاہمت نہ کی روز اول سے جب سے سارے بسم رب بسم رب الق کا پیغام نازل ہوا اس وقت سے زندگی کے آخری سانس تک آپ کی, کی آواز ایک ہی تھی لوگ کو مان جاؤ کہ کائنات کا معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے کامیابی اسی میں ہے تنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے ارب و حضم کے تم مالک بن جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب کبھی اور جہاں کہیں موقع ملا شرک کا کوئی بھی مظہر ہو شرک کی کوئی بھی صورت اور شکل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹانے اور اس کو ختم کرنے میں پہل کی تھوڑی دیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کی تاخیر کو بھی گوارہ نہ کیا مکہ پتا ہوا مکہ پتا ہونے کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیت اللہ میں داخل ہوئے اللہ میں داخل ہوئے تو اللہ کے 360 بت رکھے, رکھے, رکھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھڑی تھی آپ ایک ایک بت کو گرائے جا رہے تھے توڑے جا رہے تھے توڑے جا رہے تھے اور آپ کی زبانی آئے تھی مٹ گیا اور باطل کے مقدر میں مٹنا ہی ہے اور حق کے مقدر میں پھیلنا تو نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کی تاخیر بھی برداشت نہ کی تھوڑی دیر کی تاخیر بھی گوارہ نہ کی مکے پہ جیسے ہی آپ کو کنٹرول حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کابۃ اللہ کو مسجد حرام کو بیت اللہ کو اور اللہ کے گھر کو ان بتوں سے سفایا ان بتوں کا سفایا کیا جن بتوں کی توہید کے گھر میں ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بڑے چوکنہ رہتے جہاں کہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ نظر آتا تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کرتے شرک کا کوئی بھی منظر شرکیاں کوئی بھی بات شرکیاں کوئی بھی جملہ شرکیاں کوئی بھی لفظ آپ سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ایک مرتبہ فتح مکہ کے بعد ہی کی بات ہے مکہ فتح ہونے کے بعد جب صحابہ اکرام اللہ صاحب اجمعین کو لے کر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کا رخ کیا حن میں کافر جمع تھے مکے کے کافی شکر کھا گئے نہ صرف شکر کھا گئے بلکہ ان میں سے بہت سارے مسلمان بھی ہو گئے اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کافر فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا اور شامل کر کے آپ کے پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی حن کی جانب جا رہے تھے راستے میں گزر ایک درخت پر سے مشرقین کا درخت تھا جس کا نام تھا ذات و انواف اس درخت کا نام تھا ذات و انواف مشرقین اس درخت سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے اپنے ہتھیار وغیرہ اس درخت سے لٹکایا کرتے تھے عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہتھیار اس درخت سے لٹکائے جائیں اور لٹکانے کے بعد ان ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے دشمن سے لڑنے میں تو کامیابی ملے گی تو جب اس درخت سے گزر ہوا تو یہ جو نئے نئے لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر جن کو کلمہ پڑے ہوئے ابھی چند دنوں سے زیادہ گزرے نہ تھے پرانے خیالات پرانے تصورات ابھی ان کے دل و دماغ میں باقی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی ونواس ہے ہمارے لیے بھی ایک ذات و انواد بنا دیں کہ ہم بھی اسی طرح سے وسلم برہم ہو گئے آپ کو سب غصہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہنے والوں کی جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے قل قالت بنو اسرائیل اللہ اللہ کی قسم تم نے وہ بات کہی ویسے ہی بات کہی جیسی بات کہ موسا علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہی تھی کہ بنو اسرائیل کا گزر جب ایک مشرق قوم پرتے ہوا انہوں نے دیکھا کہ وہ مشرق قوم بتوں کی پوجہ کر رہی ہیں بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعلنا الہاں کمالہم آلیہا موسیٰ کب تک ہم ایک اللہ کی عبادت کریں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ کئی خدا ہیں یہ جیسے کئی خداوں کی عبادت کر رہے ہیں ہم کو بھی کئی خدا چاہیے ذرا اور خدا خداوں میں ناپس ردو مارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنو اسرائیل نے جو بات کہی وہی بات تم دہرا رہے ہو بنو اسرائیل نے جو جملہ کہا وہی جملہ تم را آ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے سخت ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سرویز کی بات بھی تو دیکھیے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کبھی برداشت نہیں کیا حضرت مر فاروق ربی اللہ نے ایک مرتبہ حضرت اسود کو خطاب کر کے کہا تھا حضرت اسود پچھر ہے اور چونکہ شریعت نے اس کا بوسہ لینے کا حکم دیا ہے اسے چننے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ حجر اسلط کا بوسہ لینے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش انسان تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو یہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ آگے چل کر کوئی نادان کوئی جائل کسی کے دل میں شیطان یہ بات نہ ڈالے کہ یہ پتھر کی پرستش ہو رہی ہے پتھر کی پوجا ہو رہی ہے کسی کے دل میں یہ بات نہ ڈال دے اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب بیت اللہ گئے تو بیت اللہ میں کھڑے ہو کر حضرت کو خطاب کرتے ہوئے اس طرح کے دوسرے صحابہ سب سن رہے تھے محبت میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے تو کسی کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا تو کسی کا کچھ بنا بھی نہیں سکتا ہم تیرا بوسا اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا حکم ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسا لیتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں تیرا بوسا لے رہا ہوں اگر میں نے اللہ کے نبی کو تیرا بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تیرا بوسا نہ لیتا حضرت عمر کے کہنے کا مطلب کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے محتاط تھے بڑے دور اندیش سے حضرت عمر نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آگے چل کر کسی کے ذہن میں یہ بات ڈالے حضرت اسود کا جو بوتا لے رہے ہیں تو حضرت اسود کے بوتا لینے کے راستے سے کہیں لوگ اس پتھر کی پرستش نہ شروع کر دیں اس پتھر کی پوجا نہ شروع کر دیں اس پتھر کی عبادت نہ شروع کر دیں اس بنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ عمل اور یہ حضرات کرام رضوان اللہ یعنی احتیاط تھا توحید کے سلسلے میں بہت بڑا علمیہ کہیے کہ امت مسلم نے توحید کی اہمیت کو فراموش کیا شرک کی جو مذمت قرآن اور حدیث میں آئی ہے اس کو فراموش کیا اور آج جس طرح دنیا کی دوسری اور سارے قومی شرک کی پرستار ہے ہاں جی امت اس امت کا بڑا طبقہ اس امت کی ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو شرک کی جو شرک پرستی میں مبتلا ہے قبر پرستی قبر پرستی کے راستے سے, سے مزار پرستی کے راستے سے اولیاء پرستی کے راستے سے شرک کی وہ کون سی شکل ہے جو اس امت کے اندر نہ داخل ہوئی بلکہ بسا اوقات شرک ہی ایسی ایسی شکلیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شرک جو شکلیں ابو جہل کے پاس بھی نہ تھی ابو لہب کے پاس بھی نہ تھی آج آپ کو ان نام نہاد مسلمانوں کے پاس دیکھنے کو ملیں گی مزاروں اور قبروں کے پاس مزاروں کی قبر شریعت میں اس کا کوئی اس کا کوئی تصور ہی نہیں شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قبر یہ شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے کفر کا ذریعہ بن سکتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے تعلق سے بڑی تعلیمات دی آپ نے کہا کہ قبر کو پختہ نہ بنانا خبر کو زیادہ بلند نہ کرنا قبر کو قبر پہ خوش نہ لکھنا قبر پہ شرار نہ جلانا قبر پہ عمارتیں نہ بنانا قبر پہ مجاور بن کے نہ بیٹھنا موت کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہی بات تھی لہن اللہ علیہ پارا قدروں کو اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اللہ کی لانت و کرشچنوں پر انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا وہ اپنی پیغمبروں کی قبروں پر سزے کرنے لگے رابی عزیز کہتے ہیں ماس کے وقت انتقال کے وقت آپ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ حرض رومات خانہ ہو آپ اپنی امت کو ڈرانا چاہ رہے تھے آگاہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ادو نصارہ جس روش پر گئے تم اس روش پہ نہ جانا اپنے پیغمبر کی قبر کو عبادت کا نہ بنانا نیک لوگ سال لوگ اللہ والے بزرگ اولیاء جو ہوتے ہیں ان کی خبروں پر مسجدیں نہ بنانا ان کی خبروں پہ مجاور بن کے نہ بیٹھنا خبر پرستی میں مفتلا نہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کرنےชارے اس کے بنا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یمن کے جانب بھیجا تھا حضرت علی سے کہا تھا کہ لا سدعت امثالا الا صمستہ ولا قبر مسرفا الا سويته کہا کہ علی یمن جا رہے ہو تمہارے ذمے جہاں بہت سارے کام ہیں علی یاد رکھنا تمہاری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے جہاں کہیں کوئی مجسمہ نظر آئے جہاں کہیں کوئی مجسمہ نظر آئے وہ پتھر میں ہو مٹی میں ہو جو مجسمے بنائے جاتے ہیں کہا کہ جہاں کہیں کوئی مجسمہ نظر آئے علی اس کو دینا، اس کو ختم کر دینا اور کہیں بھی کوئی خبر ضرورت سے زیادہ بلند نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبوی کے بعد اپنے ایک شاگرد ابو الحیاضی سے خطاب کر کے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ وسلم ابو الحیاض جو کام اللہ کے نبی نے میرے حوالے کیا تھا کیا میں وہ کام تمہیں نہ بتاؤں جس مہم پہ اللہ کے نبی نے مجھے روانہ کیا تھا اس مہم پہ میں تمہیں روانہ نہ کروں کہا وہ مہم کیا ہے آپ نے حضرت اللہ اللہ اللہ علی نب الحیا کہ جہاں کہیں کوئی مجسمہ نظر آئے اسے مست کر دینا جہاں کہیں کوئی سبر پوختی نظر آئے تو اس کو زمین کے برابر کر دینا اسی لیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے تاریخ میں ہمارے بہت سارے حکمران ایسے گزرے ہیں متوکل کے بارے میں آتا ہے کہ متوکل نے ایسی خبریں جو ہے ڈھائی جو پختہ بنائی ہوئی تھی بلکہ متوکل جو کہ ایک عباسی بادشاہ عباسی خلیفہ ہے اس نے ایک ایسی مسجد ڈھائی جو مسجد کے خبر پر بنا دی جائے گی فتوہ یہی ہے علیہ علم کا اگر خبر پر مسجد بنتی ہے پہلے سے خبر موجود ہے اس کے اوپر مسجد بنتی ہے علیہ علم کہتے ہیں کہ وہ مسجد ڈھا دی جائے گی وہ مسجد ختم کر دی جائے گی نے وہی کیا خبر پر بنیلی ہوئی مسجد کو طرح سے متوقع عباسی خلیفہ نے ڈال دیا اور علماء کی تاریخ دعا و مبلدین کی تاریخ بتاتی دیئے کہ جب کبھی دعات اور مبلدین کو اختیار حاصل ہوا اقتدار حاصل ہوا انہوں نے معاشرے میں ایسی خبروں کو تھوڑی دیر کے لیے بھی برداشت نہ کیا جو خبریں کے مزار کی شکل میں ہو اور لوگ اس کی جانب آتے جاتے رہے ہوں شب ال اسلام ابن سمیہ رحمت اللہ علی کے زمانے میں ایک مسجد تھی مسجد اور تاریخ کے نام سے اس کے بازو ایک چٹان تھی لوگ اس کو پوجا کرتے تھے ابن سیمیا رحمتہ اللہ علی کو جب اختیار حاصل راسل وثر و رسوخ بڑھا اور لوگ ان کی بات ماننے لگے اپنے سلامیزہ کو لے گئے سیدھے اس مسجد کے پاس اور اپنے ساتھ کچھ سنگ تراشوں کو لے گئے پتھر تراشنے والوں کو لے گئے اور اس چٹان کو جس کی کے لوگ پرستش لیا کرتے تھے جس کا لوگ دور دور سے قطر اور ارادہ کر کے آیا کرتے تھے شیخ الاسلام ابن سمی رحمۃ اللہ علیہ السٹان کو پاش پاش کر دیا آج محترم بھائیوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کسی کے دل میں بھی توحید کا شور موجود ہے اور اسلام کا درد موجود ہے تو وہ آج شرک کے جو مظاہر ان مظاہروں کے پاس نظر آتے ہیں انہیں دیکھ سرخون کے آنسو ہوئے گا انہیں دیکھ سرخون کے آنسو روئے گا جیسا کہ شروع میں میں نے کہا شرک کی وہ کون سی شکل ہے جو آپ کو ان مزارات کے پاس نظر نہیں آتی آج یقین مانیے یہ نام نہاد مسلمان یہ جاہل مسلمان یہ نازان مسلمان ان قبر والوں سے ایسا ڈرتے ہیں کہ جیسا ڈر اللہ کا بھی نہیں ہوتا ان کے دلوں میں ان خبر والوں کی محبت ان کے دلوں میں ویسی ہوتی ہے کہ جیسی اللہ کی نہیں ہوتی ہے ان خبر والوں کے آگے ویسے روتے گڑ گڑاتے دعا کرتے ہیں کہ جیسے کبھی اللہ کے سامنے رونی گڑ گڑانے کی توفیش نہیں ہوتی شیخ الاسلام ابن سی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں سسم کا کے لکھتے ہیں اللہ کی قسم یہ خبر پر جیسے قبروں کے پاس جا کر روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں آجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ آجزی یہ انکساری دکھا دیں تو ان کی کوئی دعا نہ ہوگی ایسی ایسے روتے ہیں ایسے گڑ ہیں ایسے ایسے رجوع ہوتے ہیں کہ ابن تہمیا فرماتے ہیں کہ اگر خواہش اللہ سے دعا کرتے ہوئے ایسے گڑ تو کسی کی دعا نہ ہوگی اللہ ایسے گڑ والوں کی دعا قبول کرے گا اور شیطان ہے کہ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے ایک دو مرتبہ دعا کرتا ہے اور دعا بھی کہتی کہ دل کہیں زبان سے کچھ کہہ رہا ہے دل کہیں اور ہے پھر شکوے کرتا ہے کہ اللہ ہماری دعا کو نہیں سنتا ہے حرام کرتا ہے پھر شکوے کرتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے اور وہی مزار کے پاس جائے صبر کے پاس جائے اتنی آجزی اتنی ان کی اور وہ بھی اس قدر ادب دعا کرنے سے پہلے وضو کر لے وضو کر کے دو رقع نماز پڑھ لے نماز پڑھنے کے بعد جا کے مزار کے پاس کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر تجروں کے گیڑ جو دعا کرے. اللہ اللہ یہ نادان. ایسے نادان ہے کہ عدالتوں میں دیکھا, گیا, میں دیکھا گیا جب بھی عدالتوں میں کوئی مقدمہ دائر ہوا عدالتوں میں کوئی مقدمہ دائر ہوا اور آدمی سے کہا گیا کہو کہ, کہ یہ تمہارا ہاتھ ہے یہ تمہاری چیز ہے جھوٹی قسم کھانا ہوتا ہے تو اللہ کی کھا لیتا اللہ کی قسم یہ میری ہی چیز ہے لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے فلاں ولی کے نام کی قسم کھا کے کہو کی قسم کھا کے کہو کی قسم کھا کے کہو کہ یہ تمہاری چیز ہے تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے کانپنے لگتا ہے جھوٹی قسم کھانا ہو اللہ کی کھا لے اور سچی قسم جب جب, جب, جب جب جھوٹی قسم کھانے کے لیے اولیاء کا نام لیا جائے تو کام جائے لرج جائے نو ضب یہ چیز تو مشتقین نہیں کیا کرتے تھے ہمارے ملک میں ایک درگاہ ہے حضرت بل درگاہ حضرت بل یعنی مشہور یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں نبی اکریم کے مو مبارک ہیں اس سے خط نظر کہ اس کا ثبوت کیا اس کا کوئی ثبوت نہیں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث بغیر صنعت سے ثابت نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز اس کی بھی صنعت چاہیے جس کی صنعت نہ ہوتی نہ قبل اصبات لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں 1960 پر تین کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ چند وہاں سے غائب ہو گئے چند بال غائب ہو گئے تو مسلمانوں کا غصہ مسلمان بھر گئے غصے میں آ گئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے احتجاج کرتے کیوں نبی کریم وسلم کا ایک بال غائب ہو گیا ہاں؟ جو بال جس کا کوئی چیز کوئی صنعت نہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں اس کے غائب ہونے پر یہ امیت یہ, یہ غیرت یہ غصہ اور یہ مظاہرے اور یہ جو سبحان اللہ قرآن اور حدیث کے ساتھ دن روز جو کھلوار ہو رہا ہے قرآن اور حدیث کے دسیوں اور دسیوں سینکڑوں اقامات کو جو فراموش کیا جا رہا ہے مسلمان فراموش کر رہے ہیں اس پر کسی کی زیرت نہیں جا اس پر کسی کو غصہ نہیں آتا اس پر کسی کی رکھے اہمیت بھڑکتی نہیں یہ کیسی مسلمانی ہے یہ کیسی مسلمانی ہے کون سے اسلام ہے اللہی رحمۃ اللہ علی تو یہاں تک لکھتے ہیں اپنے زمانے کے بارے میں لکھتے ہیں سن ہیں سنویں دسویں صدی ہجری ان کا زمانہ تھا بہت بڑے محدید صلّہ صخابی رحمۃ اللہ علی مصر میں ایک مقبرہ ہے مصر میں ایک مزار ہے سید احمد البدوی سید احمد البدوی کے بارے میں علامہ صخابی لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے کا یہ حال تھا کہ کابت اللہ کا حج کرنے کے لیے اتنے لوگ نہیں جاتے تھے جتنے لوگ کہ سید احمد بدوی کے عرص میں شریک ہوا کرتے تھے روز بلّہ اور افسوس کی بات ہے یہ سب کرنے والے کون لوگ اس میں صرف کیا عوام ہے جو بے علم ہے کم علم ہے نا جان ہے عوام نہیں علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے تعلیم گزرے علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ نے ایسے کئی مشاہدے لکھے ایسے کئی مناظر لکھے وہ لکھتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہا کہ جامعہ اظہر جامعہ اظہر عالم اسلام کی اپنی عظیم یونیورسٹی ایک ہزار سات سے زیادہ تاریخ رکھی یونیورسٹی جامعہ اظہر کے بڑے بڑے اساتذہ اظہر یونیورسٹی کے بڑے بڑے علما کو میں نے دیکھا لکھتے علامہ رشید رضا میں نے دیکھا کہ امام شافی رحمتہ اللہ علی کا جو مقبرہ مصر میں موجود ہے اس کا ثواب کرتے ہیں اس کا طواف کرتے ہیں وہاں کے دعائیں کرتے ہیں وہاں کے سردے کرتے ہیں ایک مرتبے میں وہاں موجود تھا آزان کا وقت ہو گیا بازو ہی مسجد تھی مگر محدود نے امام شافی رحمۃ اللہ علی کے مقبرے پہ پھر کے پاس آ کر دی اور وہ بھی امام شافی رحمۃ اللہ علی کے مقبرے کا رخ کر کے اذان طبلے کا رخ کر کے دینا چاہیے اللہ رشید رضا کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جو اظہر کے علماء تھے ان سے کہا یہ کیا ہے اذان کو کوبلا رکھو کے دینا تھا یہ سننا چاہے یہ امام شافی رحمت اللہ علی کے قبر کا رخ کر کے اذان دے رہے معازن وہ کہنے لگے ارے وہ جو ہے امام صاحب کی قبر کو اپنی پیٹ دکھا کر گستاخی کیسے کرے گا امام صاحب کی قبر کو پیٹ دکھا کر کیسے گستافی کرے گا اسے ایسے ہی ادان دینے لوگ علامہ رشید رضا لکھتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو قبلے کی سلم کو چھوڑ کر امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے مقبرے کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتے لوگوں کو بھی دیکھا ہے یہ سب نوز بلنا ہو ہو کے عوام سب کے سب اس میں مبتلا ہے علماء ہو کے عوام یہ سب کا اجتماعی مرض ہے جانتے بوجھتے قرآن اور حدیب کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے باوجود شیان نے ان کے عقل پر ایسے پردے ڈال دیئے ہیں کہ نوز اللہ شرک کے تمام شکلوں کو وہ انجام دے رہے ہیں اپنے افواج سے اپنے اعمال میں شرق کی شرق ان کے افواج سے, سے شرف کی بو آتی ہے اور صرف کی ساری شکلیں ان کی, کی عملی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے حقیقت میں جو مدار ہیں دنیا بھر میں جو مزار پھیلے ہوئے ہیں آپ ان مزاروں کا جائزہ لیں گے بہت سارے عقیدے بہت سارے دنیا مفادات اور مقاصد آپ ان مزاروں سے وابستہ دیکھیں گے ایک چیز کہ یہ جو مزار ہے یہ دنیا میں یہ مزار سب وحدتِ ادھیان کی دائیں ہیں وحسے پھیان کے دنیا میں ایک عقیدہ ہے جسے وحدت ادھیان کا الگ وحدت کے معنی کیا ہیں وحدت ادھیان کے معنی یہ ہیں کہ بظاہر یہ دنیا میں مذاہب الگ الگ ہیں یہ مت ہے یہ اسلام ہے یہ یہودیت ہے یہ کرسچینٹی ہے یہ سکھ ازم ہے یہ بدھ ازم ہے فلاں ہے یہ سب الگ الگ راستے ہیں سب کی منزلیں ایک ہیں یہ. یہ الگ الگ راستے ہیں سب ایک ہی منزل پہ پہنچیں گے یہ سارے آدیا یہ سارے مذاہب انسان کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں بس مقصد یہ ہے انسان کسی بھی دین کا ماننے والا ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اسے بس ایک اچھا انسان بن کر جینا چاہیے تمام ادھیان کا یہی مقصد ہے تمام ادھیان کی یہی تعلیم ہے اور اچھا انسان بن کر انسان اگر زندگی گزارے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو وہ آخر میں کامیاب ہوگا اس کو واحد کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں دعوت کی کوئی ضرورت نہیں اسلام کی جانی بلانے کی ضرورت نہیں کسی دوسرے مذہب کی جانی بلانے کی ضرورت نہیں سارے سارے مذاہب ایک ہیں یہ مزارے آپ یہ مزارے وید ابھیان کی دائیں ہیں ہماری یہاں ایک عید ہوتی ہے کرگے کی عید کہتے ہیں بہت سارے مقامات پہ کرگا نکلتا ہے تو کرگا جن دن مندروں کو جاتے ہیں مندروں کے دورے کے ساتھ ساتھ مزاروں کا دورہ بھی کرتا ہے جلال الدین رومی بہت بڑے صوفی صاحب گزرے ہیں جلال الدین رومی صاحب کی مزار پہ جملہ لکھا ہوا ہے جلال الدین رومی صاحب کی قبر پہ جملہ لکھا ہوا ہے کہاں کہ یہ قبر یہ مزار یہ ایک وقت مشترک مزار ہے تین مذہب کے ماننے والوں کی یہاں مسلمان بھی آ سکتے ہیں یہاں یہودی بھی آ سکتے ہیں یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں اور عمل ہم آپ دیکھیں گے جاتے بھی ہیں جاتے بھی مسلمان مزاروں کو ماننے والے ضرورت پڑے تو مندر میں بھی جائیں گے ضرورت پڑے بیماری بیمار کے علاج کے لیے مندر میں بھی جائیں گے اور اور چرچ میں بھی جائیں گے اور ہندو ضرورت پڑے تو اپنی مندروں کو چھوڑ کر مزاروں کو بھی آئیں گے یہ تو ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے ہزاروں ثبوت موجود ہیں جتنی مزاریں مشہور ہیں وہاں آنے والے صرف مسلمان نہیں ہوتے ہندوؤں کی بڑی تعداد ان مزاروں کو آتی ہے تو حقیقت میں یہ سب مزار وحدت ابھیان کے دائر اور یہ حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ ان مزاروں کو ہر جگہ حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہے حکومتوں کی سرپرستی وہاں جہاں کے مسلمانوں کی حکومت ہے مسلم ممالک ہے مسلم ممالک میں مسلم حکومتیں ان مزاروں کی سرپرستی کرتے نہیں گہربانی کرتے کیوں اتنے کہ کی مزار حکومت کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے حکومت کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے پڑوسی ملک بھی بہت مشہور مزار ہے سب سے مشہور مزار ہے علی ہجیری کی مزار ہے اس مزار میں ایک دروازہ ہے بابل بابل جن جنتی دروازہ اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ اس دروازے میں داخل ہو جائے گا دنیا میں کل وہ قیامت کے, میں کل قیامت کے روز جنت میں داخل ہو جائے گا کل قیامت کے روز جنت میں داخل ہونا تو اس جنتی دروازے میں داخل ہونا اس جنتی دروازے کو جو شروع کیا گیا اس کا پس منظر یہ, یہ اس کے پس منظر میں بتایا جاتا ہے کہ پڑوسی ملک کی حکومت اور وزارت الاوقاف جب مالی پریشانیوں میں گر گئی مالی پریشانیوں میں گر گئی مال کم ہو گیا تو حکومت کے آگے وزار, وزار وزیر الاؤقاف نے یہ مسئلہ رکھا اوقاف کے وزیر نے کہ آمدنی بہت کم ہو گئی ہے سب حکومت کے مشورے سے وہ باب الجنہ شروع کیا گیا جس کے بعد سے وزار وزارت وزارت کو کمی کبھی آمدنی کا مسئلہ ہی درپیش نہیں ہوا اس کی آمدنی کا بڑا حصہ جو وزارت الاوقاف کو اب جاتا ہے اسی طرح سے مشر میں سید احمد البدوی جس کا بھی ذکر ہوا سید احمد البدوی کا مقبرہ ہے مزار ہے وہاں آج بھی وہاں کی آمدنی کا تیس پر نو فیصد حصہ جو ہے حکومت کو جاتا ہے تیس پر نو فیصد آمدنی کا حصہ حکومت کو جاتا ہے باقی ساٹھ پر ایک فیصد آمدنی ہے یہ ڈھونگی بابا اور جو مجافرین ہوتے ہیں ان کو جاتا ہے یہ سب بہت بڑے ڈاکو ہوتے ہیں بہت بڑے چور اس کے ثبوت میں اس ایسی کہنے کی بات نہیں ہے اب ثبوتوں کے ساتھ لوگوں نے ایسے واقعات پیش کیے ہیں کہ ایک ایک مجاویر کے پاس کتنی دولت ہوا کرتی ہے بڑے بڑے دولت مند ماف کھا جائے ان کے آگے اور ایک افسوس کی بات ہے اللہ یہ ہے یہ جو مزاریں بنی تھیں آپ اگر جائزہ لے کر دیکھیں گے تو بعض مزاریں ایسی ہیں کہ نعوذ باللہ مشرقین اور کافروں کی طبروں پہ بنی مضمون کافر ہے اور مسلمان جو ہے اس کو اللہ کا ولی بنائے بیٹھے اور پرست نوزہ سعودی حکومت سے پہلے مقصد المقرہ میں ابو طالب کی قبر بہت بڑا مزار بنی ابو طالب جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی کل شا سبھی اکریم سلسم نے کوشش کی کہ مرنے سے پہلے کلیمہ پڑھنے کلوا نصیب نہیں ہوا نہیں پڑھے وہ انتقال کر گئے حالت کفر میں ابو طالب بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ ماں سے عبد المصلف ابو طالب کا انتقال بھی عبد المصطلف کے طریقے ان کے دین پر یعنی شر پر ہوا قرآن عزی کے سروس کے باوجود المکرمہ میں ابو صارف کی قبر وہاں بڑا مزار بنی ہوئی تھی اور دنیا جہاں کے لوگ جا کر ثواب کیا کرتے تھے وہ ولی بنا بیٹھے تھے اور بعض قبریں تو ایسی ہیں بعض مزاریں تو ایسی ہیں کہ صحیح مانو میں عتی معنوں میں وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں قبر میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت علیہ السلام ان دونوں کی طرف منسوخ اگر دنیا میں کتنی جگہ خبریں ہیں جدہ میں ہیں ان کی خبر سری لنکا میں ان کی قبر ہندوستان میں بنارس میں ان کی خبر آخر بتاؤ کہاں ہے وہ آخر وہ جدہ میں یا سری لنکا میں یا بنارس میں حضرت حسین رضی اللہ علیہ حسین رضی اللہ علو کا مقبرہ ان کی قبر مدینے میں یہ قبر مشر میں یہ قبر کربلا میں بتاؤ کہاں ہے آخر ہو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مزارے ایسے ہیں کہ جو نوز بلّہ اس کے اندر کوئی مجموع ہوتا ہی نہیں منصوب کر دی جاتی ہے اور بہت ساری مزاریں ایسی ہی ہیں کہ پاگلوں پاگلوں کی لاشوں پر بنی ہوئی ہیں ریچوڑ کا ایک مزار ہے اس کے بارے میں جس شخص کی وہ مزار ہے میں نے ان لوگوں سے سنا جو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مصفون ہے اس کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے دیوانہ تھا پاگل تھا ننگا گھوما کرتا تھا وہ شخص کی مزار بنی ہوئی ہے اور بہت ساری قبریں ایسی ہی ہیں کہ جو منسوب ہے صحابہ کی طرف فنا ولی کی طرف حالانکہ وہ کس کسی اور کی ہوتی ہے ہمارے ہمارے ملک میں کیبلا میں مالک تین تینار رضی اللہ عنہ کی طرف یہ خبر منسوب ہے پورے ملک سے لوگ آتے جاتے مالک بن دینار کی قبر ہے مالک بن دینار کے بارے میں حافظ البین ابن حضر رحیم اللہ کی کتاب علی صاحبہ کر پڑھیے علی صاحبہ میں حافظ ابن حضر الرحیم اللہ نے لکھا ہے بالکوفہ کوفہ میں انتقال ہوا وہیں دفن ہوئے اس زمانے میں کوئی پلیٹ تو نہیں تھا کہ ان کی لاش میں یہاں منتقل کر دیے گا اللہ تو کہنا یہ ہے کہ بہت سارے مزارات اور قبریں ایسے ہیں وہ ہے کسی کی منصوبہ کاروبار کے لیے کمانے کے لیے کسی بڑی شخصیت کا نام دے دیا اور مزہ بن گئی نقب اللہ اور حد تو یہ ہے حد تو یہ ہے انسانی فکر اور انسانی عقل کی انحطاط کی حد ہو گئی کہ جانوروں اور حیوانوں کی مزاریں بنی ہوئی ہیں جانوروں اور حیوانوں کی مزاریں بنی ہوئی ہیں سیریہ جو کہ شام جیسے کہتے ہیں سیریہ کا ایک علاقہ لازکیا وہاں ایک گھوڑے کی مزار ہے لوگ جانتے ہیں کہ گھوڑا مسکون ہے جانتے ہیں کہ گھوڑا مسکون ہے مگر اس کی پرست پرست محض اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ایک ولی کا گھوڑا تھا اس لیے اس کی پرست ہوتی ہے مصر کا شہر اسکندریہ ہے اسکندریہ میں ایک مزار بڑی مشہور تھی کارپورشن کے ادارے کو یہ ضرورت پڑ گئی اس مزار کو ہٹانے کی اس مزار کو منتقل کرنے کی راستہ بنانے کے لیے جب منتقل کرنے کے لیے قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کہ گدھے کی ہڈیاں نکلیں اس قبر سے لہم سب اللہ اور عمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمان کے پاس ایک مقبرہ ہے جو مشہور ہے مقبرہ الشیخ کنزی کے نام سے مقبرت اس شیخیبیر کہتے ہیں نام ہی ہے مقبرت شیخ خنح اور لوگ اس کا قطب کیا کرتے ہیں اور خود ہمارے ملک میں ایسے کتنے مزاح آپ نہیں دیکھتے کن ناموں سے گدے شاہ ولی اور کتے شاہ ولی کے نام سے میزاپور میں ایک مزار میں نے نام پڑھایا گدے شاہ ولی کے نام سے کہاں اصل ہو گئی ان لوگوں کی کیسے نادان بنے جا رہے ہیں آپ ان عقائد کو لے رکھ کر مشرقی مکہ کے عقائد کا جائزہ لیں دو نہیں ہو سکتی کہ ابو زحلہ ابو الحب کا عقیدہ بہتر تھا باللہ مسلم بھائیو یہ افسوس کا مقام ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس میں عالم اسلام مبتلا ہو گیا ہے یہ سب سے بڑی آفت ہے جس میں مسلمان مبتلا ہو گئے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب ان مزاروں کی جو میلے ہوتے ہیں ان مزاروں کے پاس جوڑ سوا کرتے ہیں اس وقت قبر کیسی جگہ ہے قبر میرے بھائیوں عبرت کی جگہ ہے قبر عبرت کی جگہ ہے قبر رونے کی جگہ ہے دل کو پگھلا دینے والی جگہ ہے ماں کو یاد کرنے کی جگہ ہے دنیا کو فراموش کرنے کی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ سبحان اللہ جہاں آدمی جائے تو پتھر دل بھی موم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اللہ آپ نے فرمایا کہ میں نے صبر سے کوئی اور نہیں دیکھا ہے. سر اس سے کوئی اور نہیں دیکھا ہے. امن کی روایت ہے ایک مرتبہ قبر کھودی جا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اتنا ہو رہے تھے اللہ کے نبی قبر کے منظر کو دیکھ کر قبر کو یاد کر کے قبر کے اس منظر کو دیکھ کر کہ آپ کے آم سے مٹی تر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و چار روتے ہوئے صحابہ کرام اللہ چاہے رنجیل آبادیں فرمانے لگے یاد آپ کماری لمس نہیں ہاتھ آپ صحابہ سے کتاب کر کے فرمانے لگے اے میرے بھائیو اس آنے والے مرحلے کے لیے تیاری کر لو اس آنے والی منزل کے لیے تیاری کر لو یہ ایسا مرحلہ ہے لیکن آج دیکھو ان مزاروں کے پاس جو کچھ عرص وغیرہ کے موقع پر جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں عشتیاں سوالیاں پڑی جاتی ہیں زنانہ قوالی کا مقابلہ مردانہ قوالی سے ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ کرتے ہیں کچھ ہوتا ہے رقص ہوتا ہے رقص ہوتا ہے اور دنیا جہاں کے لاہور سب قبروں کے پاس ہوتی ہے خبر جو کہ وقت کی جگہ ہے جو ہم نے کیا بنا رکھا ہے نوزہ زمین کتنا مردہ ہو چکا ہے لوگوں کے رفتاروں خیالات میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے لوگوں کے سوچنے کے انداز کتنے بدل گئے ہیں شیطان نے لوگوں کو کس حد تک گمراہ کر رکھا ہے محترم بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد کا جائزہ لیں یہ نادان مسلمان جو اولیا پرستی کے نام پر تیر پرستی کے نام پر شیطان کے راستوں پر جا رہے ہیں انہیں اپنے, اپنے عقائد کا جائزہ لیں حج کا موسم آیا ہے حجا کرام ابھی الحمدللہ روانہ ہونے والے ہیں حجراج کرام کو جہاں بہت ساری باتیں حج سے سیکھنی چاہیے وہی ایک بات یہ بھی سیکھیں آپ جائیں گے بہت سارے حجا ان کے لیے یہاں بھی موجود ہو آپ جائیں گے آپ سعودی عرب جا کر دیکھیں سبحان اللہ یہ وہ ملک ہے ماہدین کا ملک ہے یہ ماہریدین کا ملک ہے اور دنیا میں اپنی مثال آپ ہے اتنے بڑے رقبے والا رقبے والے ملک میں ایک مزار نہیں دکھا سکتے آپ ایک مزار نہیں دکھا سکتے آپ کوئی مزار نہیں ہے محدود لاکھ خرابیاں ان کے اندر صحیح لیکن جو اللہ کا بنیادی حق تو ہے توحید کے سلسلے میں وہ کسی قسم کے مساحمت وہ لوگ برداشت نہیں کرتے آپ وہاں جا وہاں سے اپنا سیدھا سیکھ کر آئے سیکھ کر آئیے اپنا دین سیکھ کر آئیے لوگ یہاں سے جانے والے ہاتھیوں کو نصیحت کر کے بیچتے ہیں وسیعت کر کے بیچتے ہیں کہ یہاں سے جو باتیں سن کر گئے انہیں پہ عمل کرنا وہاں بہت سارے گمراہ کرنے والے موجود ہیں ان کی بات میں ماننا ان کی بات مانے کہ اللہ کے نبی کی بات مانے نبیم نے فرمایا اللہ ختم ہو کر مدینے میں رہ جائے گا مدینے میں سنا پتی ہو جائے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور جو حجاب والے ہیں وہاں کے عقیدے کی صحت اور سلامتی کی گواہی اور شہادت ہے آپ صلی اللہ وسلم اتنا ضروری ہے آپ کے لیے آپ وہاں جائیں گے سعودی حکومت الحمد جگہ جگہ حاجیوں کی رہنمائی کے لیے علماء کو اور ہر زبان بولے والے علما کو مقرر کر کے رکھتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو دین سے تعلق رکھنے والا عقیدہ سے تعلق رکھنے والا عبادات سے تعلق رکھنے والا حد سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہو آپ وہاں پوچھیں زلی کے ساتھ آپ کو ہر بات معلوم ہوگی اور نہ صرف آپ یہ کہ حج کر کے آئیں بلکہ وہاں سے صحیح عقیدہ لے کر آئیں صحیح دین لے کر آئیں. کا صحیح تصور لے کر آئے رب العالمین سے دعائیں پرور پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے مختلف حق کنڈوں اور پروپ گندوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کی تمام شکلیں قبر پرستی مدار پرستی اولیاء پرستی پرست پرستی ہو رب العالمین شر کی تمام شکلوں سے ہمیں خود کو بچنے اور اپنے دوسرے سارے مسلمان بھائیوں کو بچانے کی توفیق فرمائے آمین بارک اللہ, اللہ قرآن عظیم کریم الحمۃ اللہ